زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے آزاداری زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے آزاداری زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے آزاداری یہ قوم کہاں ہاری سیتا ہے آزاداری مرنے کی ہے تیاری ہے سن لے یہ ہر کناری ہے سینوں میں ہے اس دور شہادت میں جینے کی ہے دشواری لیکن یہ صداقت کا اب بھی سفر جاری ہم کرتے گئے طرف داری دنیا کے یزیدوں سے یہ قوم کہاں زندگ... ہیں مقابل م. م. میں تیروں, تیروں, تیروں کے بدن ہم نے انصار حسینی سے سیکھا ہم. ہے چلن ہم نے ماتون کی فضاؤں میں پہنا ہے کفن ہم نے نہیں ڈتے مرنے کی ہے تیاری ہے وہ سر جو سر متل جو ظلم بچھایا تھا جس سر کو لہینوں نے نیزے پہ اٹھایا تھا جس سر کی بلا سے کوئی کہتے کیوں ہم کو ستاتے ہو ستا ہو تم موت کی باتی میں کس کس کو سلاتے ہو ماتم بھی صدقہ ہے شہیدوں کا ہے فون کی لہروں میں ایک جو شکیدوں کا, کا جو دل سے حسینی ہے منکر ہے یزیدوں کا سبھی شامل اس مجل سو ماتم میں جو غیر ہے اپنا ہے مرتے ہیں کہانوری سن ہر کن جاتا ہے جلوس غم رفتار قدم دیکھو عباس کی کا یہ جاو حسم دیکھو مات کا سفر بھی اس حق کی بدولت ہے اس حق کے جلوسوں میں اس کی ہی قیادت ہے یہ سارا ہے شانے ازاداری مانے نہ کوئی مانے مجلس گئے ہر گام میں شہادت کے ہیں پروانے آنکھوں میں ایک درس ہی لال ایسا مجلس کو نہ یاد کو جگہ, کو جگہ دیں گے ماتم کی سدا